پہلے کتاب کے ایک سوال کا ذکر ہے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان ایک شرط پر لائیں گے وہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ تھوڑا تھوڑا جو قرآن نازل ہوتا ہے کبھی ایک آیت کبھی دو آئے تھے کبھی تین آئے کبھی ایک صورت کبھی دو سورتیں تو یہ آہستہ آہستہ قرآن پاک کا جو نزول ہوتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم تو آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جس طرح موسا علیہ السلام پر توریت ایک ساتھ نازل ہو گئی ایسے ہی آپ پر ایسی کتاب آسمانی ایک ساتھ نازل ہو اور آپ وہ ہمیں دے دیں آسمان سے یہ اڑتی ہوئی نازل ہو تو ہم اسے دیکھ کر پھر آپ پر ایمان لائیں گے انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص سمجھنے کے لیے سوال کرے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جواب دے لیکن کوئی الجھنے کے لیے سوال کرے تو عالم کی سمجھداری اور فہم و دانش یہ ہے کہ وہ اس سے الجھے نہ بلکہ ایراض کر لے جب ایک عام عالم کے لیے یہ حکم ہے تو وہ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا یہ سوال ایمان لانے کے لیے نہیں تھا بلکہ الجھانے کے لیے تھا بحث و تکرار کے لیے تھا تو ایسے لوگوں سے بحث کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جہاں دیکھیں چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں دین پر تبصرہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ کہ جنہیں سمجھنا نہیں الجھنا ہے ہم بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ غیر عالم کو دین کے معاملات میں بحث کرنا حرام ہے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علی رحمان نے فتح رضی شریف بارہویں جلد میں ایک مسئلے کے جواب میں لکھا کسی نے کہا ایک شخص کا نام زید ہے یہ لوگوں سے الجھتا ہے اور یہ تو صحیح القیدہ ہے لیکن جو لوگ جن کے عقائد درست نہیں ان پر وہ دلائل قائم کرتا ہے اور بحث کرتا ہے ان سے الجھتا ہے بتائیے کیا اس کے لیے جائز ہے وہ عالم نہیں ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سند نے فرمایا غیر عالم کو ایسے معاملات میں الجھنا اور بحث کرنا ہی حرام ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے ایک تو وقت کا ضیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والے نے کوئی اعتراض کیا یہ عالم نہیں ہے جواب نہ دے سکا تو اس شخص جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اسے تقویت ہوگی وہ کہے گا دیکھا یہ مسلمان جواب نہیں دے سکا اس لیے ہندو سے یہودی سے عیسائی سے کسی سے نہ الجھے ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہیں تو سمجھانا اور چیز ہے کسی عالم کا پتہ بتانا اور چیز ہے لیکن بلا ضرورت کہ معلوم ہے کہ یہ سدھرنا نہیں چاہتا صرف الجھنا چاہتا ہے تو اس سے نہ الجھیں کہ اس الجھنے میں اگر صحیح بات کہی تب بھی حرام ہے کہ بحث کرنا غیر عالم کو ایسے موقع پر جائز ہی نہیں ہے ہاں اگر بحث کرتے ہوئے کفریات نکل گئے کچھ پتا نہیں ہے علم کی باتیں جانتے نہیں الٹا سیدھا منہ سے نکل گیا اور خود اس کا ایمان برباد ہو گیا پھر اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا یس الو کا احد الکتاب اہل کتاب آپ سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں انت نز کتاب وہ یہ چاہتے ہیں یہ مانگتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں ان کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے ایمان لانا مقصود نہیں بلکہ بلا وجہ بحث کرنا ہے فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ بس بے شک ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا کیا سوال کیا تھا جب طور پر موسیٰ علیہ السلام ستر افراد کو لے کر چلے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں فَقَالُوا تُو بُولِ اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب آپ ہمیں اللہ اعلانیاں ظاہر کر کے دکھائیں فعق حضرت ہوں ماح انہیں ایک زوردار دار آواز نے پکڑ لیا اور وہ مر گئے پھر ستر آدمیوں کو موس علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا فعق ہوں سو انہیں سوائے تیز آواز نے پکڑ لیا غل ان کے گناہوں کی وجہ سے سمت الجلا ماں جا بئی نا تو پھر یہ بھی یاد کرو کہ انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کی پوجا کی شرک میں مبتلا ہوئے فاف نا انالک پھر ہم نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا وہ آ تئی نا موسا اور ہم نے موسا علیہ السلام کو سلطان مبین دی یعنی واضح غلبہ دیا آپ کو روب دبدبا تھا ورنہ یہ قوم بڑی ضدی قوم تھی ور فعانہ فوق متورمی ساقم ان سے وعدہ لینے کے لیے ہم نے کوہتور کو ان کے اوپر بلند کیا یہ جس طوریت کی بات کر رہے ہیں جب یہ توریت نازل ہوئی اور بارگی نازل ہو گئی تو انہوں نے کون سا اسے قبول کیا ان کے آبا و اجداد نے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر کوہتور پہاڑ ان کے اوپر لایا گیا اور کہا گیا یا تو توریت کو قبول کرو یا یہ پہاڑ تم پر گرتا ہے تب انہوں نے توریت کو تسلیم کیا اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اگر توریج جیسی کتاب یک بارگی آسمان سے آ جائے گی تو ہم ہی مان لے آئیں گے وہ کل اور ہم نے فرمایا لہم ان سے لہم خلول شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ جب انہوں نے پیاز لہسن اور ان چیزوں کا سوال کیا تو کہا شہر میں چلے جاؤ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اور فطو کہتے ہوئے جانا جس کے مانا اے اللہ تو معاف فرما دے لیکن وہ شہر میں گئے تو سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گئے اور ہتوا کی جگہ ہینتا کہنے لگے جس کے معنی آئے دانا دانا گندم کا دانا پکارنے لگے وہ اور ہم نے فرمایا لہم ان سے لا تحدوف سب تھی ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی نہ کرو لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا اور پھر بندر بنا دیے گئے وہ اخذنا من ہم می سا غلی ہم نے ان سے بڑے بڑے پکے پکے وادے لیے لیکن انہوں نے پکے پکے وادوں کو توڑ دیا یہ قوم ضدی ہے لہذا ان کا یہ مطالبہ صرف الجھانے کے لیے ہے اگر آسمان سے کتاب نازل بھی ہو جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے قبی ماں نقم ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے وہ کف ریات اللہ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وَقَتْلِهِمُ قتل ہی مل حق اور ناحق انبیاء کو شہید کرنے کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ قول قلوب اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں یعنی کوئی حق بات ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی ان باتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ان پر لعنت فرمائی بل نہیں بلکہ ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہیں یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر حفاظتی غلاف چڑے ہوئے ہیں نعوذ باللہ اللہ ذالب کہتے حضور کی خدمت میں آ کر کہ آپ ہمیں گمراہ کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا تو بس یعنی آپ کی نصیحتیں ہم پر اثر نہیں کریں گی تو یہ تو ایک بری چیز ہے تو اس کو انہوں نے دوسرے انداز میں پیش کیا تو قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہے بل بلکہ تو اب اللہ, اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت فرمائی ہے ایسی اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے اللہ ایسا ان سے ناراض ہے کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی بھی ان کے کفر کی وجہ سے یہ لعنت پڑی ہے فلا یو اللہ پھر تھوڑے لوگ ہی ان میں سے ایمان لائیں گے یہ قرآن کا معجزہ آج بھی ظاہر ہے کہ تمام مذاہب میں سب سے کم ایمان لانے والے یہ ہیں کہ وہ اسلام کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والی قوم جو ہے وہ بھی یہودی ہے وہ بھی کفری اور ان کے کفر کے سبب وہ قول ہند اور ان کی اس بات کے سبب علا مریم بہتان نوغیمہ کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا ہم نے ان پر لعنت فرمائی جب حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم نے نکاح نہیں کیا تھا اور عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا حالانکہ عیشا علیہ السلاۃ والسلام نے جب کہ آپ ماں کی گود میں تھے شیرخوار بچے تھے اس وقت بھی آپ نے لوگوں سے کلام کیا اور انہیں یہ بتایا کہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں مگر یہودی اس وقت غالب تھے انہوں نے یہ بات مشہور کر دی اور حضرت مریم پر نورود بل ذالق ضنا کی تہمت لگائی اللہ مریم بہتان نوظیمہ حضرت مریم پر انہوں نے بہتان عظیم باندھا لیکن آپ ذرا سوچیں ذرا غور کریں عیسائی حضرت مریم کی کتنی عزت و تعظیم کرتے ہیں بعض عیسائی تو بڑھاتے بڑھاتے انہیں خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہودی کس قدر الٹی راہ پر چلتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ الم ظالق ایسا کہتے ہیں پھر یہودی اور عیسائیوں کی تو بڑی سخت دشمنی ہونی چاہیے لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو دشمن ایک دوسرے کے مگر مسلمان ان کے مشترکہ دشمن ہیں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آپس میں مل گئے ہیں الکفر ملت واحدہ تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں جتنے کافر ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مشرق ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو ان کا کفر ان میں اتحاد پیدا کر دیتا ہے کاش مسلمان بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ایک اور نیک بن جائیں وہ قول اور لانت فرمائی ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا انا قطل مسیحا سب ن مریم رسول اللہ بے شک ہم نے مسیح عیسی ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں ہم نے قتل کیا یہ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سریب پر چڑھا دیا سلی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا اور عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں صرف مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے عیسا علیہ السلام, السلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے اور انہیں وہ قتل نہ کر سکے لیکن آپ سوچیں کہ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ ہونی چاہیے کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو شہید کیا قتل کیا لیکن اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہو گئے وماں قتل اور انہوں نے عیسی علیہ سلام کو قتل نہ کیا شہید نہ کیا و ما اور نہ ہی انہیں سلیب پہ چڑھایا سولی پہ چڑھایا ولا کن شب ہاں ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا انہیں شبے میں رکھ دیا گیا وہ اس طرح کہ جو شخص عیسا علیہ سلام کو گرفتار کرنے کے لیے گھر کے اندر گیا اس نے گھر دیکھا تو گھر میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے باہر آیا تو اس کی شکل عیسی علیہ السلام سے تھوڑی دیر کے لیے مشاب ہو گئی انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا اور اس پر ہم یہ بات پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پہ چڑھے سولی پہ چڑھے اور آپ شہید ہو گئے ہم اس بات کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہو گئے عیسائی تو مانتے ہیں نا تو پھر سلیب تو ان کے لیے نفست کا نشان ہونا چاہیے اس سے نفرت ہونی چاہیے لیکن جب انسان کفر کرتا ہے تو عقل اس کی چلی جاتی ہے تو یہ سلیب کو چومتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں وہ ان لدی نق الفی اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا لفی شک کے من ہو وہ اس سے شک میں مبتلا ہیں جو یہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم نے عشاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے انہیں بھی اس بات کا یقین نہیں تھا یہ صرف انہوں نے خیالات اور شک کا اظہار کیا ہے ماں لہم مہی من علم ان کے پاس کوئی علم یقینی نہیں ہے علم طبا صرف یہی کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں یہ من گھڑت خیالات ہیں من مانیاں ہیں قرآن فرماتا ہے ماں قطل یقینا۔ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بر اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اپنی طرف انہیں بلند کر دیا ان واضح آیات کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے تو وہ کافر ہو جائے گا یہ قرآن کا انکار ہے وہ اللہ عزیزن حکیمہ اور اللہ غالب حکمت والا ہے تو یہ مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلت وسلام کل نرسن ضائع الموت کے تحت ایک آن کے لیے بھی موت نہیں آئی اور آپ زندہ آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے اور پھر قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور حضور کے دین کی خدمت کریں گے وہ من آہن کتابیں اللہ میننبی ابلا موتی اور اہل کتاب میں سے جو بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ کے وشال سے پہلے وہ عیسی علیہ السلام کا ضرور با ضرور ایمان لائے گا وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اس وقت جتنے یہودی عیسائی ہوں گے سب عیشا علیہ سلام پر ایمان لائیں گے اور جو ایمان نہیں لائے گا آپ اسے قتل کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ سلاط وسلام اعلان نبوت نہیں کریں گے اپنی شریعت پیش نہیں کریں گے بلکہ حضور کا امتی بن کر حضور کے دین کا خادم بن کر آپ تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اسلام یہودیت عیسائیت سب کو عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام مٹا دیں گے سلیبوں کو توڑ دیں گے خنزیروں کو آپ قتل کر دیں گے اور یوم القیامتی اور قیامت کے دن یقون علیہ شہیدہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف گواہ ہوں گے اور آپ گواہی دیں گے کہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی فبی غلین علیہ بہت ساری وہ پاکیزہ چیزیں جو یہودیوں کے لیے پہلے حلال کی گئی تھی ان کے ظلم اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ یہودیوں پر حرام تھا یہاں یہودیوں سے مراد توریت کے ماننے والے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب گناہ کیے تو سزا کے طور پر کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی ہے اسی طرح ہر وہ جانور ان پر حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں کھر نہ ہو جس جانور کے پاؤں میں کھر نہ ہو وہ جانور ان پر حرام تھا اور کھر والے جانور مسن بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے بیل ہے کھر والے جانور کی بھی چربی صرف تین چربیاں جائز تھی باقی پوری چربیاں حرام تھی وہ تین چربیاں وہ چربی جو پیٹھ پر ہو وہ چربی جو آنتوں سے ملی ہوئی ہو وہ چربی جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو یہ تین چربیاں ان کے لیے حلال تھیں باقی تمام چربیاں ان پر حرام دیں تمام قسم کے پرندے کھانا یہودیوں پر حرام کیے گئے تو تو ماننے والوں پر یہ جو حرمت آئی ان کے گناہوں کی سزا میں آئی حلال چیزیں اللہ نے سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کر دیں وہ بھی سد انبیر اللہ کسی ان کے ظلم کی وجہ سے بھی یہ حلال چیزیں حرام کی گئیں اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت روکا کرتے تھے وہ اخمربا اور اس وجہ سے بھی ان پر تباہی آئی کہ وہ ربا سود لیا کرتے تھے وہ قد نو ہو حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تو پتہ چلا جس طرح سود ہمارے یہاں حرام ہے عیسائیت اور یہودیت جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں تو توریت اور انجیل میں بھی سود کا لینا دینا حرام کیا گیا تو جس طرح یہودی توریت سے دور ہو گئے اور بہت بڑے سودخور بن گئے اسی طرح انجیل کے ماننے والے عیسائی بھی سودخور بن گئے اور اسی طرح مسلمانوں کا عالم ہے کہ مسلمان کا ہر ملک اور ہر فرد آج سود کی لانت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے عقلیم ام والن سے بل <بِالْبَاطِل> اور اس وجہ سے بھی ان پر لعنتیں آئیں کہ یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے یہ یہودیوں کی حرکتیں تھیں اور آج مسلمان بھی اس حرکت میں ملوث ہے کہ ناجائز طریقے سے مسلمانوں کے مالوں پر قبضہ کر لینا نقصان پہنچا دینا ملاوٹ کرنا جھوٹ بولنا فراڈ کرنا یہ عام ہے آدنا دل کافرین عَذَابًا علیما اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی جو توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں مگر حضور پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا لا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پل علم لیکن اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں راسخ فی علم اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کا علم سطحی نہ ہو بلکہ اس کا علم اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو اسے راسخ فی علم کہتے ہیں جو علم کی گہرائی تک پہنچا ہے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیں اگر آپ دریا پہ کوئی لکڑی ڈال دیں تو دریا کے اوپر تیرتی ہے لیکن مچھلی بھی دریا میں تیرتی ہے لیکن مچھلی کے تیرنے میں اور لکڑی کے تیرنے میں بڑا فرق ہے مچھلی تیرنے میں خود مختار بھی ہے وہ گہرائی تک جاتی ہے اور لکڑی تو اوپر اوپر تیرتی رہتی ہے تو علم کے سمندر میں جو علما گہرائی تک گئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے اور انجیل کے ماننے والے وہ صحیح علما جو راسق فل علم ہے اور ایمان لانے والے ہیں یؤمنون و وہ ایمان لاتے ہیں ضلع علئی کا محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی یہ یہودی اور عیسائی علماء ایمان لاتے ہیں اما ان ضلع میں کا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی جو یہودی اور عیسائی علماء میں سے توبہ کر کے حضور پر ایمان لے آئے ولمکی نلا اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور وہ زکات ادا کرنے والے ہیں ولم وومر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں الا اکثن تیم اجون یہی لوگ ہیں ان قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے